بھلا قوم کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نا قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا اپنی من سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر بے حکم ہے